بسم اللہ رحمٰن الرحیم السلام علیکم فیلو لرنرس ہماری اسٹڈی کنزیومر بینکنگ کی جاری ہے اور آج ہم لیکچر نمبر تھرٹی تھری اور اس کے کانٹینٹس ان شاء آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے کچھ لیکچرس میں ہم نے کچھ وقت صرف کیا رسک مینجمنٹ کے حوالے سے ای آر ایم کے حوالے سے رسک اپ کے حوالے سے اور پچھلے دو لیکچرس جو تھے اس میں ہم نے ایک اسٹڈی جو کنڈکٹ کی گئی تھی پانچ کنٹریز میں چائنا سنگاپور ملیشیا انڈونیشیا تھائی لینڈ میں ایشین بینکس کے متعلق اور یہ اسٹڈی کنڈکٹ کی تھی ایشین انسٹیٹیوٹ آف رسک مینجمنٹ نے اور اس اسٹڈی میں انہوں نے جو بینکس کو چیلنجز درپیش تھے ان کا ذکر کیا تھا وہ چیلنجز ہائی لائٹ کیے تھے اور پھر ان چیلنجز کے حوالے سے انہوں نے کچھ ریکمنڈیشنز دی تھیں ہمارے لاسٹ لیکچر میں ہم نے وہ چیلنجز آپ کے ساتھ کچھ تفصیل سے ڈسکس کیے اور وہ جو ان کی ریکمنڈیشنس تھیں ود دی وہ بھی ان کی ریکمنڈیشنز ان کی پرپوزڈ اسٹریٹجیز آپ کے ساتھ ڈسکس کی ضرورت اس چیز کی ہے جیسا کہ ہم بارہا اس چیز کو مینشن کرتے آئے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں جو بینکنگ سیکٹر ہے جو پاکستان کی بینکنگ کمیونٹی ہے اس کو بھی ہم نے اسی لائنس پہ جو دنیا میں کام ہو رہا ہے اور خاص طور میں ایشیا میں ہے اس سے کس حد تک ہم اپنے آپ کو انٹگریٹ کر سکتے ہیں اور جو یہ ایریا ہے رسک مینجمنٹ کا اس کی اہمیت اس کی افادیت اس کی افیکٹونیس خاص طور پہ فائنینشیل کرائسس کے بعد جو سامنے آئی ہے اس کے لیے ظاہر ہے ہم اس کو نہ اگنور کر سکتے ہیں نہ اس کو اوور کر سکتے ہیں تو اس چیلنجز کا اطلاق اس کی اپلیکیشن اتنی ہی پاکستان میں ہوتی ہے جتنی ان کنٹریز میں ہوتی ہے اور جب ہم ان چیلنجز کی بات کرتے ہیں پہلا چیلنج جو سامنے آیا اس اسٹڈی کے بعد اس ریسرچ کے بعد وہ یہ تھا کہ دیئر از اے شارٹیج آف ٹیلنٹ اینڈ اسکل بہت زیادہ جو رسک پروفیشنلز ہیں اس کی کمی محسوس کی گئی اور اس کی وجہ سے جو یہ اسٹڈی ہوئی جو پروفیشنلز کے ساتھ انہوں نے انٹرویوز کیے انہوں نے اپنا سب سے بڑا چیلنج اس مخصوص پوائنٹ کو کہا کہ جی اس میں ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے ٹیلنٹس کی اور سکلز کی اور اس کے لیے جو سجیشنز دی گئیں وہ یہ تھا کہ ایک رسک ایکسپرٹ ہائر کیا جائے جو کہ فلی امپاورڈ ہو وہ فلی ایک طرح سے اس کی اسکلز ہوں اور سارے جو رسک کے ایلیمنٹس ہیں مارکیٹ رسک کریڈٹ رسک آپریشنل رسک اس کو پتا ہونا چاہیے اور وہ جو رسک ایکسپرٹ ہے اس کو ڈیسیجن میکنگ میں انوالو ہونا چاہیے اور وہ جو رسک فریم ورک ہے اس کی جو ڈسیجننگ ہے اس کو بھی ایک طرح سے وہ اس کے اندر اس کی انگیجمنٹ ہونی چاہیے اس کے بعد جو بات کی گئی وہ تھی ٹریننگ اور سرٹیفیکیشن کی اور ٹریننگ اور سرٹیفیکیشن اور ٹریننگ خاص طور پہ ہم ہمیشہ شروع سے ایمفوسائز کرتے آئے ہیں کہ کوئی بھی ایریا ہو اس میں آن گوئنگ پہ اور بینکنگ میں خاص طور پہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں جو چینجز آ رہے ہیں اس میں آن گوئنگ ٹریننگ بہت ضروری ہے تو اس جو سکلز اور ٹیلنٹ کی شارٹیج ہے اس کو اوورکم کرنے کے لیے اس کو ٹیکل کرنے کے لیے ضرورت ہے ایک پراپر ٹریننگ پروگرامز کی سرٹیفیکیشن کی اس کے ساتھ ساتھ جو تیسری ریکمنڈیشن سامنے آئی اس حوالے سے وہ یہ تھی کہ جو رسک پروفیشنلز کے جو کمپنسیشن ہیں جو ان کی سیلریز لیول ہیں وہ اتنے اٹریکٹیو بنائے جائیں کہ لوگ اس کی طرف آئیں اٹریکٹ ہوں اور آپ کو ٹیلنٹ کو ایک طرح سے انوائٹ کرنے میں اٹریکٹ کرنے میں انگیج کرنے میں ہائر کرنے میں مشکل نہ ہو تو ایک اس چیز کی ضرورت تھی اور اس کے بعد جو چوتھا اس میں ریکمنڈیشن وہ یہ تھی کہ آپ کو جو بینچ مارک ایکسرسائز ہیں وہ کنڈکٹ کرنی ہے بینکس آپس سے ملیں جو انٹرنیشنل لیول پہ جو فورمز ہیں ان میں دیکھیں کہ جو بیس پریکٹیسز ہیں وہ کس طرح فالو ہو رہی ہیں اور ان کو آپس میں انفارمیشن ایکسچینج کی جائے اس کا جو ڈیٹا ہے وہ شیئر کیا جائے یہاں پر یہ بات دوبارہ مینشن کرنے کی ضرورت ہے کہ رسک ایک ایسا ایریا ہے جس کے اندر کوآڈینیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے آپ آئسولیشن میں علیحدگی میں یہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ الٹیمیٹلی رسک جو سارے ہیں وہ انٹیگریٹیڈ ہیں وہ انٹرلنگ ہیں اور ان کے جو لنکیجز ہیں اس وجہ سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ رسک اسٹرکچر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے تو اس میں کمپٹیشن اپنی جگہ لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو مارکیٹ کے پلیئرز ہیں جو بینکنگ سیکٹرز کے لوگ ہیں وہ آپس میں کوڈینیٹ کریں اور اس چیز کو دیکھیں کہ وہ مل کر کس طرح اس چیلنج کو وہ کر رہے ہیں اس میں جو دوسرا چیلنج تھا وہ تھا چینج مینجمنٹ کا جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ چینج مینجمنٹ کسی بھی بزنس کانٹیکسٹ میں کسی بھی آرگنائزیشن کانٹیکسٹ میں امپورٹنٹ ہوتا ہے اور اس کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس کو ایک پراپر پروسیس کے طور پر لانچ کیا جائے اور جب ہم ای آر ایم کی بات کرتے ہیں تو اٹس سے فل فلیچ چینج مینجمنٹ پروسیس کے جو سارے ادارے کو افیکٹ کرتا ہے اور خاص طور پہ بینک کے اندر اس میں جو پہلی سجیشن تھی وہ ٹون فرم دا ٹاپ جس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں جو سینئر مینجمنٹ ہیں ان کی انوالومنٹ ان کی انگیجمنٹ ڈے ٹو ڈے ورکنگ میں پالیسی میکنگ میں اور فریم ورک بنانے میں ضروری ہے اس میں جو دوسرا کانسیپٹ ہے جو دوسرا ایک طرح سے سجیشن ہے وہ بزنس کیس کا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بینکس کو چاہیے کہ وہ صرف کمپلائنس کے طور پہ نہیں صرف ریگولیٹری ریکوائرمنٹس کے طور پہ نہیں بلکہ ای آر ایم کو لانچ کریں ایک ویلیو ایڈڈ فنکشن کے حوالے سے اور اس میں ضرورت ہے کہ آپ کاسٹ بینیفٹ اینالیس کرائیں اور وہ بینچ مارکس بنائیں جو رسک ایڈجسٹڈ رسک کیپٹل کی بات ہم کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ضرورت ہے کہ اوورال جو پرفارمنس ہے اس کو لنک کیا جائے رسک کے ساتھ یہ چیز بار بار مینشن کی جا رہی ہے اور مختلف پرفارمنس کے جو میجرس ہیں جو بینچ مارکس ہیں ان کو ضرورت ہے رسک فیکٹر کے ساتھ لنک کرنے کی تاکہ دیکھا گیا ہے کہ شارٹ ٹرم گینز کی وجہ سے اکثر رسک کے فیکٹرز رسک کے پیرامیٹرز کو اگنور کیا جاتا ہے اور اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ پرفارمنس کو اس کے ساتھ لنک کیا جائے اس کے اندر جو تیسرا چیلنج تھا وہ تھا ایک طرح سے ڈیٹا کا اور ڈیٹا کے ٹولس کا اور شیڈولنگ کا اس میں جو ضرورت اس چیز کی تھی کہ ڈیٹا اور ماڈلنگ ٹولز جو ہیں وہ ڈیولپ کیے جائیں اور جب تک یہ ڈیٹا اور ماڈلنگ ٹولس ڈیولپ نہیں ہوں گے تو ای آر ایم کا جو فریم ورک ہے وہ افیکٹو نہیں ہوگا اور اس میں جو سجیشنس سامنے آئیں جس میں انہوں نے اسٹریٹجیز پرپوس کی پہلی اس میں یہ تھی کہ آپ کے اور کے کو انٹیگریٹ کریں کے پی آئی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کی پرفارمنس انڈیکیٹرز اور کے آر جو ہیں کی رسک انڈیکیٹرز ہیں آپ ان کو ایک طرح سے انٹیگریٹ کریں اور اس کو ایک طرح سے دیکھیں کہ یہ کس طرح وہ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس میں ضرورت ہے کہ آپ جو رسک بیریو اسٹیبلش کریں نیشنل وائڈ بیسز پہ ریجنل بیسس پہ تاکہ جو یہ جو اس میں ڈیٹا ہے وہ سب لوگ مل کے اس چیز کو استعمال کر سکیں اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ بینچ مارکنگ کو جو ہے اپلائی کریں اور دیکھیں جو بیسٹ پریکٹسز ہیں اور اس میں جو ریٹنگ ایجنسی جس طرح کی وہ کرتی ہیں آپ اپنی انٹرنل ریٹنگس کو آپ ان کے ساتھ لنک کریں اور اس کے بعد اس میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اس میں وینڈر بیسڈ جو کمرشلی اویلیبل سافٹ ویئر ہیں اس کو لے کے اپلائی کریں اس کو انیشلی یوز کریں جب تک آپ اس چیز میں ایڈیکویٹ آپ کے پاس انفراسٹرکچر نہیں آ جاتا اس کے بعد جو نیکسٹ ایریا تھا جو نیکسٹ چیلنج تھا وہ تھا ایک طرح سے رپورٹنگ اور ڈسکلوجر کا جیسے ہم نے آپ سے کہا ہے رپورٹنگ اور ڈسکلوجر میں سب سے پہلے جو اہم چیز ہے وہ رسک انڈیکیٹرز اور کے پی آئی کی ہے اس کو انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ضرورت اس چیز کی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک طرح سے دے آر ٹو سائڈس آف دا سیم کوائن اور اس کے بعد اس میں ڈیش بورڈ کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے ڈیش بورڈ کا کانسیپٹ بھی پہلے آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس کے اندر یہ ہے کہ ڈائلز ہوتے ہیں اس کے مختلف لیورز ہوتے ہیں اس کے اندر مختلف انفارمیشن ہوتی ہیں جو ڈسیجن میکرز کے سامنے آتی ہیں اور اس کو وہ رکھ کر ڈیسیجنس لیتے ہیں آن گوئنگ پہ اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو تیسری چیز تھی وہ یہ تھی کہ آپ فرسٹ جنریشن سیکنڈ جنریشن آن لائن ریل ٹائم بیسس پہ ڈیولپ کریں تاکہ جو ڈیسیجن میکرز ہیں چینل مینجمنٹ ہیں ان کو پتہ چل سکے کہ رسک کا پروفائل کیا ہے رسک ایگریگیٹ کیا ہے کس ایریا میں رسک زیادہ ہے کس ایریا میں کم ہے اور کس طرح آپ نے اس کو ایک طرح سے بیلنس کرنا ہے اور اس کے بعد اس میں جو اہم چیز تھی وہ تھی ایکسٹرنل رپورٹنگ کی جب ہم ایکسٹرنل رپورٹنگ کی ایکسٹرنل ڈسکلوجر کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو بیلنس شیٹس ہیں جو اینول رپورٹس ہیں اس کے اندر ڈسکلوجرز ہونے چاہیے کیونکہ جو رسک کا ایریا ہے اس کے اندر جو اہم چیز ہے وہ ہے ٹرانسپیرنسی کا ایلیمنٹ ون should نو دا especially the external اسٹیک ہولڈرس کے رسک کی ٹرانسپیرنسی کیا ہے رسک کے ایریاز کیا ہیں اور اس کے لیے ڈسکلوجرس کی ضرورت ہے اور اینوئل رپورٹس کے اندر اس چیز کو ہائی کرنے کی اس کو کور کرنے کی ایک طرح سے اس کو آ, بتانے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد جو اس میں آخری چیلنج تھا وہ تھا اسٹریٹجی اینڈ ایکسیکیوشن اسٹریٹجی اور ایکسیکیوشن آپ نے اپنے مختلف کورسز میں پڑھا ہوگا کہ ہمیشہ امپورٹنٹ ہے اسٹریٹجی چاہے کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو لیکن اس کی ایکسیکیوشن امپورٹنٹ ہوتی ہے تو اس چیلنج کو ایک طرح سے ٹیکل کرنے کے لیے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے انہوں نے جو سجیشن دی وہ ایک یہ تھی کہ آپ کو ایک روڈ میپ ڈیولپ کرنا ہے ٹاک اباؤٹ دا روڈ میپ اٹ مینس کہ وی ہیو ٹو ہیو اے کلیرٹی آن دا شارٹ ٹرم میڈیم ٹرم اینڈ لانگ ٹرم پلانس اور اس کے اندر ضرورت اس چیز کی ہے کہ کمیونیکیشن ہونی چاہیے آل الاگ دا آرگنائزیشن اور یہ پتا ہونا چاہیے کہ کس نے کیا کرنا ہے یہ جو مائلڈ سٹونز کی ہم بات کرتے ہیں وٹ ہیز ٹو بی ڈن ہو از گوئنگ ٹو ڈو دیٹ اور یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو آخری اس کے اندر جو سجیشن تھا اسی اسٹریٹجی اور ایکسیکیوشن میں وہ تھا ٹو فوکس آن دا لو ہینگنگ فروٹس اور جب ہم لو ہینگنگ فروٹس کی بات کرتے ہیں تو اس کا کانسیپٹ یہی ہے کہ اس کے اندر لوگوں کو یہ پتا چلے کہ جو آپ نے گینس حاصل کیے ہیں اور ظاہر ہے یہ گینس ایک طرح سے کوئک فکس نہیں ہوتے بلکہ یہ کانکریٹ یہ سالڈ وہ گینز ہوتے ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ نے جو ای آر ایم کا پروسیس شروع کیا ہے اس کی ہمیں امیڈیٹ بینیفٹ یہ ملا ہے اور اس کو ہم آگے کس طرح بڑھا سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو آخر میں ہم نے اس کو کنکلوڈ کیا تھا ایک ای آر ایم میچورٹی ماڈل کے ساتھ اور اس میں ہم نے خاص طور پہ ذکر کیا تھا پاکستان کا تو جو پاکستان میں بینکس ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ای آر ایم کے میچورٹی ماڈل پہ کس اسٹیج کے اندر فال کرتے ہیں اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ جب ہم مثال ان پانچ کنٹریز کی لیتے ہیں اور خاص طور پہ جب سنگاپور کا ذکر ہوا کہ جو کہ اکنامکلی فائنینشلی اینڈ ادر وائز از ڈیفینیٹلی این ایڈوانس نیشن ان کا بھی خیال ہے کہ ان دا ہائیسٹ جو پانچواں لیول ہے اس تک جانے کے لیے ان کو تین سے پانچ سال کا عرصہ لگے گا تو ہمیں یہ پاکستان میں دیکھنا ہے کہ ہم لوگ ابھی یقیناً سٹیج ون اور اسٹیج ٹو پہ ہیں جو کہ پلاننگ ڈیفینیشن کا ہے اور اس کے بعد جو امپلیمنٹیشن کا ہے اپٹیمائزیشن کا ہے انٹیگریشن کا ہے وہ بات کی بات ہے تو اگر ہم یہ کہیں کہ اس میں ہمیں پانچ سے دس سال لگیں گے ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس ٹائم پیریڈ کو کم کیا جائے اور ہمیں اپنے وقت کے ساتھ ارجنسی کے ساتھ اس چیز کو ایڈریس کیا جائے اور پاکستان میں جو بینکس ہیں جو میجر بینکس ہیں دیش ٹیک دا جو چھوٹے بینکس ہیں ان کی سینئر مینجمنٹ جو ہے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں اور اس میں ظاہر ہے جو پاکستان کا اسٹیٹ بینک ہے ریگولیٹری باڈیز ہیں دے آر ویری سپورٹو فار سچ اسٹریٹجیز کہ جس کے اندر آپ رسک کو کیپچر کر سکیں اور اس کو امپلیمنٹ کر سکیں تو اس طرح ہم نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ اس کے اندر وقت صرف کیا اور ہم نے رسک مینجمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے ای آر ایم کے حوالے سے ایپیٹائٹ کے حوالے سے اور آخر میں اس اسٹڈی کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کیا آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اب ہمارا جو ٹاپک ہوگا ان شاء اس میں اور اگلے کچھ لیکچرس میں وہ ہوگا سرویس بزنس کے حوالے سے ہم آپ سے اکثر مینشن کر چکے ہیں کہ اس کورس میں ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم مختلف پرسپیکٹوس کو سامنے لے کے آئیں اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ لرننگ کو آپ ایک وائڈر کینوس پہ لے کے آئیں اور لرننگ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو محدود نہ کریں ہو سکتا ہے ہم یہ جو سرویس کا کانسیپٹ جس کے اندر الٹیمیٹلی کسٹمر سیٹسفیکشن کسٹمر ایکسپیرئنس کا جو ذکر کافی ہوگا اور اس کے جو ڈائنمکس ہیں جو اس کے ایلیمنٹس ہیں جو اس کے پیرامیٹرز ہیں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے آپ مختلف کورسز میں مارکیٹنگ میں پڑھ چکے ہوں گے لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ نے ان آئیڈیاز جو کہ آلیڈی گین کیے ہیں جو لرن کیے ہیں اس کو اسٹرینتھن کیا جائے اور سروس بزنس جو کہ بینکنگ ایک سروس بزنس ہے اس کی تھوڑی مزید ڈائنامکس اس کے دوسرے جو پیرامیٹرز ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی جائے اور اس حوالے سے ضرورت اس چیز کی ہے جب ہم کسٹمر سیٹسفیکشن کی سروس کوالٹی کی کسٹمر ایکسپیرئنس کی بات کرتے ہیں تو یہ جو سروس بزنس ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم پہلے اس کو ڈفرینشیٹ کریں کہ سروس بزنس از آبویسلی ڈفرنٹ فرام دا مینوفیکچرنگ بزنس جس کے اندر آپ ٹینجیبل پروڈکٹس پروڈیوس کرتے ہیں پھر اس کو اسی مارکیٹ ڈلیور کرتے ہیں اور اس کو ایک طرح سے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں لیکن سروس انڈسٹری از نان ٹینجیبل آپ جو سروس پرووائڈ کر رہے ہیں اور خاص طور پہ بینکنگ میں اس کی جو ڈائنامکس ہیں اس کے جو پیرامیٹرز ہیں اس کے جو کریکٹرسٹکس ہیں دے آر کوائٹ ڈفرنٹ فرام دا مینوفیکچرنگ اور اس حوالے سے ہم جو آپ کے ساتھ کانٹینٹس جو کچھ مٹیریل شیئر کریں گے وہ ہارورڈ کی ایک خاتون پروفیسر ہیں ان کا یہ ایک آرٹیکل پہ بیسٹ ہے جو کہ ہاروڈ بزنس ریویو کے اندر پبلش ہوا تھا اور اس پروفیسر نے سرویس بزنس کی اوپر بہت کام کیا ہے ان کا بڑا کانٹریبیوشن ہے اور انہوں نے اس میں بہت ریسرچ کی ہے اور وہ ہاروڈ میں ڈیڈیکیٹڈ سرویس ماڈل کے حوالے سے کورس بھی وہ کنڈٹ کرتی ہیں اور انہوں نے جو دنیا کی ٹاپ کی سرویس کمپنیز ہیں ان کے اندر ریسرچ کی ہے ان کے اندر ایک طرح سے کی ہے اور ظاہر ہے یہ اتونٹک مٹیریل ہے اور جو ہم کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں آرٹیکل کا جو ایک طرح سے ٹائٹل ہے ٹو بریک دا ٹریڈ آف بٹوین ایفیشئنسی اینڈ سروس یہ جو کانسیپٹ ہے ایفیشنسی اور سروس کا ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے اپوزٹ ہے کہ اگر آپ ایفیشنسی ڈرائیو کرنا چاہتے ہیں آپ لو کاسٹ کو لینا چاہتے ہیں تو یو میں کامپرومائز آن دی کوالٹی آف دا سروس لیکن اگر آپ سروس کوالٹی کو امپروو کرنا چاہتے ہیں کسٹمر کو زیادہ سیٹسفائی کرنا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کی جو آپریشنل ایفیشنسی ہے وہ کمپرومائز ہو جائے تو ایک طرح سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کے اندر ٹریڈ آف ہے لیکن اس آرٹیکل میں یہ بتایا گیا ہے اس کے اندر جو انہوں نے اسٹڈیز کی ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ اس کلاسک ٹریڈ آف کو آپ بریک کر سکتے ہیں دیئر از اے مڈل گراؤنڈ ان آرڈر ٹو اچیو بوتھ دا ایفیشئنسی ایز ویل ایز سروس کوالٹی before we do that let's have a brief introduction of the nature of service business دیکھیں جی جو service business ہے manufacturing سے وہ کس سب تک مختلف ہے manufacturing کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں کہ جو manufacturing process ہوتا ہے وہ بہت زیادہ defined ہوتا ہے اس کے سارے جو اس کے اندر جو ایک پروسیسز ہوتے ہیں جو اسٹیپس ہوتے ہیں جو اسٹیجز ہوتے ہیں وہ ویل ڈیفائنڈ ہوتے ہیں اور اس کے اندر ویریبلٹی کا نہیں ہوتا کیونکہ وہ جو مینیجرس ہیں جو پروڈکشن کے انچارج ہیں اور جن کا جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈسٹریل بیک گراؤنڈ ہے وہ مینوفیکچرنگ کے حوالے سے ویربلٹی ان دی پروڈکشن پروسیس کو ایک طرح سے سب سے بڑا کارڈینل سن سمجھتے ہیں ان کے نزدیک ویریبلٹی نہیں آنی چاہیے یہ کوالٹی کو افیکٹ کرتی ہے لیکن اس کے برعکس جو سروس انڈسٹری ہے اس کے اندر دیر از لاٹ آف اور یہ انٹرسٹنگلی یہ ویریبلٹی کہاں سے آتی ہے یہ خود کسٹمر اس ویریبلٹی کو انٹروڈیوس کرتا ہے کیونکہ جو سروس کا پروسیس ہے جو سروس کا ایک طرح سے ایریا ہے اس کے اندر کسٹمر از ناٹ اونلی اے کنزیومر بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہی اور شی از اے پروڈیوسر ایز ویل اس کا جو انوالومنٹ ہے وہ سروس کے اندر بہت زیادہ ہے جو کہ مختلف ہے مینوفیکچرنگ انڈسٹری سے تو اس انوالومنٹ کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سروس انڈسٹری کے اندر ایک ویربلٹی کا فیکٹر آ جاتا ہے اور یہ ویربلٹی کے فیکٹر کو اگر آپ اگنور کریں گے اس کو اگر آپ مینیج نہیں کریں گے تو پھر یو ول بی ایٹ اے لاس تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ کسٹمر کی اس انوالمنٹ کو اس ایک طرح سے جو انہوں نے ویربلٹی انٹروڈیوس کیا ہے اس کو کس طرح مینیج کیا جائے ضرورت اس چیز کی ہے کہ سروس کے اس ڈائنامکس کو انڈرسٹینڈ کیا جائے ہم اگر دوبارہ ایگزامپل لیں مینوفیکچرنگ کی ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو کوئی چیز میڈ ٹو آرڈر کی ہے ایون میڈ ٹو آرڈر میں بھی جب آڈر دے دیتے ہیں تو وہ چیز جو پھر بنتی ہے جو پروڈیوس ہوتی ہے جو مینوفیکچر ہوتی ہے وہ ایک اسپیسیفکیشن کے حوالے سے ہوتی ہے وہاں آپ کا ایز اے کسٹمر ایز اے کنزیومر عمل دخل ختم ہو جاتا ہے لیکن جو سروس انڈسٹری ہے بیٹ بینکنگ بیٹ آپ جسے کہہ لیں کہ ہیلتھ سروسز بی ایٹ ہاسپٹلٹی سروس جو ہوٹلس کی ہیں یا کوئی اور جو ایریاز ہیں جس کو ہم پروفیشنل سروسز کہتے ہیں اس کے اندر کسٹمر جو ہے اکولی انوالو ہوتا ہے وہ ایک رول پلے کرتا ہے وہ ایک ویریبلٹی انٹروڈیوس کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ چیلنج آتا ہے کہ آپ یہ جو آپریشنز ہیں جس کو کنڈکٹ کر رہے ہیں اس میں آپ کو کس حد تک انڈیپینڈنس ہے اگر انڈیپینڈنس ہے تو یہ انڈیپینڈنس ایک طرح سے لنکڈ uh, ہے کسٹمر کے بیہیویئر کے ساتھ کسٹمر کے ایٹیچیوڈ کے ساتھ وہ اس کو افیکٹ کرتا ہے اور اگر کسٹمر کی اس انوالمنٹ کو اور وہ جو ویریبلٹی انٹروڈیوس کر رہا ہے اگر آپ اس کو سمجھ نہ پائیں گے اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تو پھر آپ کے جو آبجیکٹو ہیں ٹو پروڈیوس ایکسلنٹ سروس ایٹ دی لوسٹ پوسیبل کاسٹ وہ آپ کا آبجیکٹو وہ آپ کا گول آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہو جائے گا تو ضرورت جب اس چیز کی محسوس ہوتی ہے کہ اس ویریبلٹی کے فیکٹر کو جب ہم انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں اس کو اس طرح سے اسٹیبلش کر لیتے ہیں تو پھر یہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ویریبلٹی ہے کیا یہ جو ویربلٹی فیکٹر ہے کیا تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ دیر آر ویریئس ویربلٹی فارمز جس کو پہلے ہم انڈرسٹینڈ کریں جس کو ہم دیکھیں وہ ویربلٹیز ہیں کیا دیئر آر فائیو ٹائپس آف ویریبلٹی جو کسٹمر انٹروڈیوس کرتے ہیں اپنی انٹریکشن کے ساتھ اور جب وہ جو کہ سروس انڈسٹری کے ساتھ ایز اے کسٹمر جب وہ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ جو پانچ ایک طرح سے ویریبلٹیز ہیں پہلی جو ویریبلٹی ہے وہ ویریبلٹی کہلاتی ہے دوسری جو ہے وہ ایک طرح سے ریکویسٹ ویریبلٹی ہے تیسری کیپیبلٹی ویربلٹی ہے چوتھی جو ہے وہ ایک طرح سے ایفرٹ کے حوالے سے ہے اور پانچویں سبجیکٹو پریفرنس کے حوالے سے ہے جب ہم اس کو ڈیفائن کریں گے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے تو ساتھ ساتھ ہم آپ کو کچھ مثالیں بھی دیں گے کچھ ایگزامپلز بھی دیں گے جس سے یہ ویریبلٹی کا کانسیپٹ مزید سکتا ہے کلیئر ہو اور اس میں آپ کو ہیلپ ملے اس میں کلیرٹی اٹین uh, کرنے کے لیے یہاں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو ویریبلٹی فیکٹر ہے جو کسٹمرز کے لیے جو انٹروڈیوس کرتے ہیں جو آرگنائزیشن ہیں اور خاص طور پہ جو سروس کے ادارے ہیں جیسے کہ بینکس ہیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ وہ اس ویریبلٹی فیکٹر کو ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں یا اکوموڈیٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ دے آر اوبیسلی ٹو چوائسیز فار دا بینک کلاسک ریڈکشن انٹائرلی آپ کہہ لیں کہ جی ہم نے اس کو الاؤ نہیں کرنا یا کلاسک اکوموڈیشن آپ کہیں کہ جی ہم نے اس کو اکوموڈیٹ کرنا ہے لیکن یہ دونوں ایکسٹریمس ہیں جیسے ہم نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ اس کے اندر ٹریڈ آف ہے لیکن اس ٹریڈ آف میں ایک مڈل وے بھی ہے جو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے آئیے اب ہم انڈیویجولی ان in کو ساتھ ساتھ ڈیفائن کرتے چلیں اور ایگزامپل دیتے جائیں پہلا جو ارائیول ویریبلٹی کا ہے کہ اس میں کسٹمر جو ہے اس کے کوئی سیٹ ٹائمنگز نہیں ہوتے جب وہ سروس اویل کرنے کے لیے آتا ہے وہ اس کے کوئی سٹینڈرڈ لائنز کے اوپر نہیں آتا وہ فکس ٹائمنگ کے حساب سے نہیں آتا اگر اس میں ہم بینک کی مثال دیں تو آپ کے سامنے ایک چیز آئے گی کہ اکثر بینکوں میں دیکھا گیا ہے کہ دیر آر سرٹن پیک آرس بینک میں صبح کے وقت رش نہیں ہوتا یا لیٹ آفٹرنون رش نہیں ہوتا گیارہ بارہ بجے کے وقت اگر آپ برانچز میں جائیں تو آپ کو رش نظر آئے گا اور آپ یہ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہیں ایک طرح سے زیادہ ہیں تو یہ جو لوگوں کا arrival ٹائم ہے یہ ویری کرتا ہے اور یہ ظاہر ہے یہ کسٹمرس اس کو انٹروڈیوس کرتے ہیں تو اس ویریبلٹی فیکٹر کو ظاہر ہے مینج کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے اندر بینکس کے اندر ایک کیو کا کانسیپٹ لایا گیا ہے کہ کیو کو لا کے اس کو جو ویلوم کو جو پیک آورز میں ہم کس طرح اس کو مینیج کر سکتے ہیں اس کو اس کو کس طرح افیکٹولی کسٹمر سروس میں پرووائڈ کر سکتے ہیں جب ہم اراول کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر کچھ اور مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں لائک like جب آپ کسی سٹور کے اندر جاتے ہیں آپ وہاں کچھ شاپنگ کرتے ہیں اور شاپنگ کے بعد جب آپ آتے ہیں کاؤنٹر پہ چیکنگ کے لیے تو اس میں دیکھا گیا کہ اس پر رش ہوتا ہے تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اس کو کس طرح مینیج کریں کہ جو پیمنٹ کا کاؤنٹر ہے اس کے اوپر رش نہ آئے اور اراول کے ٹائمنگز کو آپ اس طرح ظاہر ہے یا آپ کسٹمر کو فورس نہیں کر سکتے لیکن آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد ایسا میکینزم ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ ارائیول جو اس کی ویریبلٹی ہے اس کے اندر اس کو آپ المنیٹ تو نہیں کر سکتے لیکن اس کو کس حد تک منیمائز کر سکتے ہیں اس میں کچھ اور مثالیں بھی دی جاتی ہیں جیسے کہ اگر آپ کہیں کہ آپ نے جو رینٹل جو ہوتا ہے کار کا اس کو کسٹمر جو ہے کار کس وقت واپس کرتا ہے ایسے وقت جب اس کو کہا گیا اس کو واپس نہیں کرتا تو یہ بھی ایک ارائیول کے حوالے سے ہے اس میں جو دوسرا آسپیکٹ ہے ویریبلٹی کا ہے وہ ہے ریکویسٹ ویریبلٹی کا جو کسٹمر کی ریکویسٹ ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں ایک ہی سیگمنٹ کے کسٹمر مختلف ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں اگر ہم اس میں پھر بینک کی مثال لیں تو جو چیز سامنے آتی ہے کہ جو بینک کا کسٹمر وہ آ کے بعض دفعہ وہ ریکویسٹ کرتا ہے جو سٹینڈرڈ ریکویسٹ نہیں ہوتی جو کہ دوسرے ریکویسٹ سے مختلف ہوتی ہے جو کہ اس کے سروس کے اسکیجول آف چارجز میں مینشن نہیں ہوتی مثال اس کی کیا ہے کہ کسٹمر کہتے ہیں کہ جی ہمیں فریش نوٹ چاہیے ہمیں نئے نوٹ چاہیے اور خاص طور پہ یہاں پاکستان میں دیکھا گیا یہ روجان ہے کہ عید کے موقعوں پر اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ آ جاتی ہے تو یہ ایک ایسا ایسی ریکویسٹ ہے جو بینکس کو جس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ایریاز ہیں جس میں بعض دفعہ کسٹمر مختلف ریکویسٹ کرتے ہیں ایک ہی کیٹیگری کے سیونگ کے کسٹمرز ہیں ان کی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو بہتر ریٹس ملیں اگر ڈپازٹ کی ہم بات کر رہے ہیں تو وہ ایک طرح سے اس پہ بارگیننگ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی ریکویسٹ جی یہ ہوتی ہے کہ ان کو بہتر ریٹ دے کے اکوموڈیٹ کیا جائے اس کے اندر جو تیسرا ایلیمنٹ ہے پھر اگر ہم بینکنگ کی مثال لیں تو وہ کیپیبلٹی کے حوالے سے ہے کیپیبلٹی ایز دا ورڈ سجیسٹ یہ ہے کہ مختلف کسٹمرز کی کیپیبلٹیز ویری کرتی ہیں نالج کے حوالے سے ان کی اپنی فزیکل اس کے حوالے سے یا ان کے دوسرے فیکٹرز کے حوالے سے تو ان کیپیبل کیپیبلٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بینکس کو اگر ہم مثال لیں تو اس کو رکھنا ہے کہ اس ویریبلٹی فیکٹر کو جو کوئی مختلف کیپیبلٹیز ہیں اس کو کس طرح مینیج کرنا ہے اس کی مثال اس طرح دی جاتی ہے کہ بعض کسٹمرز بہت سے کام خود کر لیتے ہیں دے آر کیپیبل آف ڈوئنگ مینی تھنگس دیم while coming ٹو دا بینک بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دے آر سرٹن کسٹمر جس کو ہم کہتے ہیں کہ دے نیڈ ہینڈ ہولڈنگ ہینڈ ہولڈنگ کا کانسیپٹ وہی ہے کہ فرس کیجئے کوئی ایسا کسٹمر ہے جو عمر رسیدہ ہے جو بزرگ ہے اگر وہ آیا ہے تو اس کو آپ نے ایز کمپیئر ٹو اے کسٹمر آپ نے اس کی کیپیبلٹیز کو مد نظر رکھنا ہے اس میں جو کانکریٹ مثال ہے کہ جب آپ کاؤنٹر پہ جا کے بینک میں ایک سلپ بھرتے ہیں تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ سلپ کسٹمر خود بھرے لیکن بہت سے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ سلپ نہیں بھر سکتے ہمیں لکھنا نہیں آتا یا ان کی رائٹنگ کا جو ان کا رجحان نہیں ہوتا وہ فارم کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے تو اس وقت بینک کو ظاہر ہے کچھ ڈیڈیکیٹڈ اسٹاف جس کو ہم گریٹرس کا نام بھی کہتے ہیں جو بینکنگ ہال میں موجود ہوتے ہیں وہ ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں ان کی اس کیپبلٹیز کو اوورکم کرنے کے لیے تو یہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے کس طرح ایک سرویس افیکٹ ہوتی ہے ظاہر ہے اس پرٹیکولر ویریبلٹی کو آپ اگنور نہیں کر سکتے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیپبلٹیز کس جگہ کس طرح کس ہے اور کے بعد جو چوتھا جو ویریبلٹی کا ایلیمنٹ ہے وہ ایفرٹ کے حوالے سے ہے ایفرٹ کا وہی ہے کہ بہت سے کسٹمر ایفرٹس ویری کرتے ہیں بہت سے کسٹمر جو بینک کی اگر ہم مثال دوبارہ لیں کہ ان کی ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ جی آپ نے کچھ چیزیں ان کو پروڈیوس کرنی ہے لیکن وہ ایفرٹ نہیں کرتے کسٹمر کو بار بار ریمائنڈ کرانا پڑتا ہے مثال اگین اس کو دی جاتی ہے اور آج کل ہم سب اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہمارا نیشنل ڈی کارڈ ہے دیر از اے ریکوائرمنٹ بینک ریگولیٹری باڈیز ٹو پروڈیوس اے کاپی آف دا نیشنل آئی ڈی کارڈ جو کہ آتھنٹیکیٹڈ ہونی چاہیے اب بارہ اس کی ڈیڈ لائن ایکسٹینڈ ہو چکی ہیں کسٹمرس کو انڈیویجل کسٹمرس کو بار بار بتایا گیا ہے کبھی بھائی آپ نے نیشنل آئی ڈی کارڈس کی کاپی پروڈیوس کرنی ہے لیکن اتنی ڈیڈ لائنس کے باوجود ابھی کسٹمرس جو جو آل اوور پاکستان جو بینک کے کسٹمرس ہیں جو کہ ریگولیٹری ریکوائرمنٹس ہیں حوالے سے ان کو ڈیڈ لائنس اسٹیٹ کو کہ آئی ڈی کارڈ کی کاپی پروڈیوس نہیں کرتے اگر ہم کمرشل کسٹمرس کی طرف چلے جائیں تو یہ بھی کچھ آپ کو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ مسالیں ملتی ہیں وہ اس طرح کے بعض کریڈٹ کسٹمرس ہیں ان کو ان کی اپنی جو اسٹاک رپورٹ سبمٹ کرنی ہوتی ہے ان کو بیلنس شیٹ این کرنے ہوتے ہیں لیکن وہ اس چیز میں ایک طرح سے سستی برتتے ہیں ان کو ریمائنڈر دینے پڑتے ہیں وہ ایفرٹس نہیں کرتے تو وہ ان ٹائم اپنی چیزوں کو پرووائڈ کریں تو ایفرٹ آپ دیکھیں گے اس حوالے سے کس طرح سروس کو امپیکٹ کرتا ہے اس کے ہم اگر ایک اور مثال لیں جو ایکسٹرنل آڈیٹرس ہیں وہ بھی سارے سرویس پرووائڈ کر رہے ہیں تو جس اپنے کسٹمر کو سرویس پرووائڈ کر رہے ہیں ان کے جو اکاؤنٹنٹس ہیں ان کو چاہیے کہ ویل آرگنائزڈ فائلس ان کو پرووائڈ کریں لیکن وہ پرووائڈ نہیں کرتے تو دے از آن پارٹ آف دا جو ایفرٹس نہیں کر رہے کہ جو ان کو انفارمیشن چاہیے آڈیٹرس کو وہ دیں تو اس سے آپ کو ایفرٹ وائبلٹی کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کانکریٹ مثال دی جاتی ہے کہ جب جیسے باہر کے ملکوں میں دیکھا گیا کہ اور بہت بڑے بڑے شاپنگ سینٹر ہیں وہاں پر آپ جب شاپنگ جو ٹرالیز ہے وہ لے کے جاتے ہیں اور اپنی گاڑی کے اندر جب اس کو رکھتے ہیں تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس ٹرالی کو واپس ایئرپورٹ پہ گیا ہے کہ ٹرالی کو واپس اس جگہ لا کے رکھیں جہاں پر اس کو لیکن لوگ وہیں پر پارکنگ لاٹ میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں وہ ایفرٹس نہیں کرتے اس کو اس جگہ پہنچانے کے لیے جس کے لیے ظاہر ہے پھر جو ادارہ ہے یا کوئی جو آرگنائزیشن ہے اس کو پھر اسٹاف اس کے لیے اپوائنٹ کرنا پڑتا ہے ڈیڈیکیٹڈ کے جو وہ ان ٹرالیز کو یا ایسی اور چیزوں کو وہاں سے پراپر جگہ پہ لے کے آئے تو یہ ایفرٹس کے حوالے سے ہے اور اس کے بعد جو آخری ویربلٹی ہے وہ سبجیکٹو پریفرنس کے نام سے ہے اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اٹ ویریز فرام اگین کسٹمر ٹو کسٹمر ایک کسٹمر ایک ہی سیگمنٹ میں ایک ہی فرض کی جو ڈپوزیٹر ہے لیکن اس کا جو پرسپشن ہوگا کسٹمر سروس کے حوالے سے جو ایکسپیرینس کے حوالے سے وہ ویری کرے گا وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کی مثال ہم اس طرح دیتے ہیں ایک کسٹمر آتا ہے اس کی پریفرنس یہ ہے کہ وہ جو بینک میں آئے تو اس کو پراپرلی گریٹ کیا جائے اس کو آپ جیسے کہتے ہیں کہ چائے آفر کی جائے یا اس قسم کی جائے لیکن بعض کسٹمر اس چیز کو پریفر نہیں کرتے ان کا صرف مقصد یہ ہوتا ہے ان کا آبجیکٹو ان کا گول یہ ہوتا ہے کہ وہ آئیں اپنا کام کریں اور جلدی واپس چلے جائیں اپنی ٹرانزیکشن مکمل کر کہ تو دو کسٹمر جو ہیں ان کی آپ دیکھ لیں پریفرنسز ویری کرتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ بینک کی کے مثال کے حوالے سے کار چیز جو سامنے آتی ہے کہ کچھ کسٹمرز خاص طور پہ جو کہ آپ جس کو ہائی نیٹ ورک کسٹمرس کہتے ہیں وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جب وہ برانچ میں جائیں تو برانچ کا سینئر سٹاف برانچ کا مینیجر ان کو اٹینڈ کریں وہ کسی جونیئر اسٹاف کے ساتھ کاؤنٹر کے سٹاف کے ساتھ ڈیل کرنا پسند نہیں کرتے اس کے برعکس ظاہر ہے کچھ ہائی نیٹ ورث انڈیویجل جو کسٹمرز ہوتے ہیں وہ اس چیز کو بادر نہیں کرتے وہی کسٹمرز کاؤنٹر پہ جا کے بھی ڈیلنگ کر لیتے ہیں تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ سبجیکٹو پریفرنس اس حوالے سے سامنے آتی ہے تو ان مثالوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کس طرح ویریبلٹیز افیکٹ کرتی ہیں سروس لیول کو اور اس کو ہم نے کس طرح مینیج کرنا ہے اب ان مثالوں کے بعد چھوٹی سی ایکسپلینیشن کے بعد اس چھوٹی سی آپ کہہ لیں کہ ڈیفینیشن کے بعد آئیے ہم اب آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ان ویریبلٹیز کو ہم کس طرح مینیج کریں گے اس کو کس طرح ہم ایک طرح سے اپنے سرویس اسٹرکچر کے اندر لے کے آئیں گے تاکہ ہم دونوں جو آبجیکٹوز ہیں اچیو کر سکیں لو کاسٹ آپریشنل ایفیشنسی پروائڈنگ ایکسلنٹ سروس اس میں جو پہلا مثال جو ہے ایکسٹریم ہم وہ دیتے ہیں کہ جو کلاسک ریڈکشن کی ہے کلاسک ریڈکشن کی مثال اگر ہم آپ کو کانکریٹ دیں تو جب آپ ایک ریسٹورینٹ کے اندر جاتے ہیں اور آپ کے سامنے جو ایک مینیو آتا ہے کہ جی مینیو کے اندر یہ یہ ڈشیز اویلیبل ہیں یہ آپ کی ایک طرح سے ریکویسٹ ویریبلٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے کہ آپ اس مینیو کے علاوہ آپ کوئی چیز آڈر نہیں کر سکتے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس میں جو چانسز ہوتے ہیں کہ کسٹمر آ کے ایکسپیکٹ کرے کہ اس کو اس کی مرضی کی تیار ڈش ملے تو ظاہر ہے وہ نہیں ہوگا تو اس کانکریٹ مثال سے ریڈکشن کا جو کانسیپٹ ہے کہ جو ریکویسٹ ویریبلٹی ہے آپ اس کو ریڈیوس ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو مثالیں دی جاتی ہیں اس میں جب ہم اس دوسری ویریبلٹی کو رڈیوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی مثال یہ ہے جس کے اندر پھر آپ کو ریکویسٹ جو کسٹمر کی ہے یا کیپیبلٹی کے حوالے سے ہے آپ کو لو کاسٹ جیسے اکثر دیکھا گیا ہے کہ لو کاسٹ جو ڈسکاؤنٹ اسٹورز ہوتے ہیں یا آف پیک ٹریول ہوتے ہیں اس میں آپ کسٹمر جو ہوتے ہیں وہ کمپرومائز کرتے ہیں لوور کوالٹی آف سروس کو لیکن وہ ان کو چونکہ پرائس چیپ مل رہی ہوتی ہے ان کو بارگین پرائز مل رہی ہوتی ہے تو اس کو پریفر کر رہے ہوتے ہیں اس کے اگینسٹ جو دوسرا کلاسک اکوموڈیشن کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ادارہ ایک بینک اس نے ڈسائڈ کر لیا کہ جی ہم نے ان ساری ویربلٹیز کو اکوموڈیٹ کرنا ہے ہم نے کسٹمر کو ایک طرح سے فل سروس دینی ہے اینڈ دے ڈونٹ اوبیسلی باردر اینڈ دے ہیو ٹیکن ان ٹو اکاؤنٹ دا ہائی کاسٹ آف دیٹ اس میں جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا جو ایکسپیرئنس اسٹاف ہے ان کو پھر وہ ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں ان کسٹمر کی ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے ان کسٹمرز کو اٹینڈ کرنے کے لیے وہ اس کی چیز کے لیے تیار ہوتے ہیں وہ اپنے سروس کے سٹرکچر میں سروس کے فریم ورک میں اس چیز کو بلٹ ان کرتے ہیں کہ وہ ایکسپیرئنس سٹاف کو جو کہ ان سب چیزوں کو جانتے ہیں ان ویریبلٹیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں وہ کسٹمر کو ٹینڈ کریں اس لیے ضرورت بھی ہوتی ہے کہ جس کے اندر کاسٹ انوالو ہوتی ہے کہ ان ایسے سٹاف کو پراپرلی ڈیڈیکیٹڈ ہائر کریں ان کو ٹرین کریں پھر ان کو ایسی جگہ پہ پوسٹ کریں تو اس اکوموڈیشن کے کانسیپٹ کو جو ہے آگے لے کے چل سکیں اور جو بینک کی آبجیکٹو ہے کی پالیسیز جو ہے اس کو وہ ایک طرح سے امپلیمنٹ کر سکیں لیکن جب ہم ان دو دوسٹریمس کی بات کرتے ہیں یہ وہی ہیں کہ دی از اے ٹریڈ آف آپ کو آئی در سروس سروس کوالٹی کو مینٹین کرنا ہے یا ایفیشنسی کو کرنا ہے لیکن اس کا ایک مڈل گراؤنڈ بھی ہے جس کو آپ اس چارٹ میں دیکھ رہے ہیں جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیز آر دا اسٹریٹجیز اس میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف کلاسک ریڈکشن کی طرف جائیں یا کلاسک اکوموڈیشن کی طرف جائیں مڈل گراؤنڈ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک چیز جو ہے لو کاسٹ اکوموڈیشن کا کانسیپٹ ہے کہ آپ اکوموڈیٹ بھی کریں لیکن ایٹ دی سیم ٹائم یو مینٹین یور آف ہیونگ لو کاسٹ ایز ویل جس کو ہم آپریشنل ایفیشنسی کا بھی نام دیتے ہیں اس کے برعکس جو دوسرا ہے وہ ہے uncompromised accommodation اکوموڈیشن کا انکمپرومائزڈ اکوموڈیشن کا کانسیپٹ بھی یہی ریڈکشن کا کانسیپٹ بھی یہی ہے کہ آپ سروس کوالٹی کو ریڈیوس نہیں کرتے آپ اس کو کمپرومائز نہیں کرتے بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو ٹرائی ٹو ریڈیوس دا ویریبلٹی فیکٹر وچ از انوالو ان دیٹ ہم اس کی اگر کانکریٹ مثال دیں کہ جو اس میں لو کاسٹ اکوموڈیشن کا کانسیپٹ ہے اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے لو کاسٹ اسٹاف ہائر کرنا ہے آپ نے اپنے جو آپریشنز ہیں اس کو آٹومیٹ کرنا ہے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے جو کسٹمرز ہیں ان کو اکوموڈیٹ کریں لو کاسٹ کے اوپر اور ان کو ایک طرح سے ٹیچ کریں ان کو اسے انگیج کریں کہ وہ جو ویریبلٹیز فیکٹرز ہیں اس کو کم سے کم لا سکیں اس میں ہم ایک کانکریٹ مثال دیتے ہیں کہ امریکہ کی ایک سب سے بڑی جو کمپنی ہے امنگ دا ٹاپ فائیو آپ کہہ لیں جو کمپیوٹر کی کمپنی ہے اس نے اس جب ان کا جو سروس کا جو ایک طرح سے جب ارلی نائنٹیز کی بات لیٹ نائنٹیز کی بات ہو رہی ہے انہوں نے ان کا جو سروس آپریشن تھا جب انہوں نے ایکسپینڈ کرنے کی بات کی تو یہ چیز ان کے سامنے آئی کہ یہاں پر انہوں نے اپنے کسٹمرز کو بہت زیادہ اکوموڈیٹ کرنا ہے ان کی ریکویسٹ کو جو ان کی آئیں گی اور اس کی جو اراول ویریبلٹی ہے تو دو جو شروع کی ویربلٹیز ہیں ان کو انہوں نے مینیج کرنا ہے اگر وہ مینیج نہیں کریں گے تو ان کی سروس کوالٹی افیکٹ ہوگی تو اس کمپنی نے جو اس کے لیے ایک طرح سے اسٹریٹجی ڈیولپ کی جو انہوں نے ایک طرح سے اس کا آبجیکٹو سامنے رکھا کہ انہوں نے تھرڈ پارٹی کو ایک طرح سے یہ چیز دے دی کہ جو ان کے کسٹمرز کی ارائیول کی جو ویربلٹی ہے اور ان کی جو ریکویسٹ کی ویربلٹی ہے وہ اس کو اٹینڈ کریں وہ جو تھرڈ پارٹی تھی وہ آلریڈی اس کام میں انوالو تھی اور ان کے لیے ان ویربلٹیز کو ان ریکویسٹ کو ارائیول کی اس کو اٹینڈ کرنا مشکل نہیں تھا جب ہم آؤٹ سورسنگ کی بات کرتے ہیں تو اس کمپنی نے اس سٹریٹیجی کو اپنایا کہ آؤٹ سورس کر کے انہوں نے لو کاسٹ کی ایڈوانٹیج بھی لی اور اپنے کسٹمرز کو بہتر سروس پرووائڈ کی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ظاہر ہے اس میں کچھ تھوڑی سی لمیٹیشنس تھیں جس کی وجہ سے جو کسٹمر ریلیشن شپ کو مینج کرنے کا کانسیپٹ ہے انہوں نے ظاہر ہے اس کو فارگو نہیں کیا انہوں نے ساتھ ساتھ اپنے کسٹمر کے ساتھ ان رہے اور وہ جب تھرڈ پارٹی تھی کی ان کے رپورٹ رہتے رہے تاکہ ان کی جو سروس ان کو پرووائڈ کی جا رہی ہے اس کا افیکٹ نہ آئے تو اس چیز سے اس کانکریٹ ایگزامپل سے یہ چیز سامنے آئی کہ آپ کس طرح اکوموڈیشن لو کاسٹ پہ کر سکتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ جو دوسرا ایگزامپل ہے وہ ہے انکمپرومائز ڈڈکشن کا وہی انکمپرومائز ڈڈکشن یہ ہے کہ آپ سروس کوالٹی کو کمپرومائز نہیں کرتے بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو ٹرائی ٹو انفیکٹ کنٹرول دا ویربلٹی فیکٹرس ان دا اس کی مثال اگین کانکریٹ یہ دی جا سکتی ہے کہ امیرکا کی اگین ایک بہت بڑی چین ہے جو کافی شاپ جن کے ہیں جو کافیز بناتی ہیں انہوں نے یہ کیا کہ ان کے یہاں کافی میں جب لوگ شاپس میں آتے ہیں تو دیر از اے پروٹوکال فار آرڈرنگ دا کافی اور مختلف سائزز یا مختلف فلیورس کے والے سے پروٹوکل جو ہے وہ سرٹن اسٹیپس کے ساتھ آگے چلتا ہے اور اس میں جو ان کے سٹاف ہے جو کاؤنٹر پہ ہیں یا کسٹمر آ کے ان کو یہ آڈر کرتا ہے تو وہ پیچھے اس آڈر کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اسی ایک طرح سے سیکوینس کے اندر اس کا یہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس آڈر کو پروسیس کرنے میں اس آڈر کو ایک طرح سے تیار کرنے میں ٹائم فیکٹر جو ہے وہ ٹرن اراؤنڈ ٹائم کم ہو جاتا ہے اور کسٹمر کو فوراً جلدی سروس ملتی ہے تو اس کمپنی نے یہ کیا ان نے یہ کیا کہ کسٹمر کو ٹرین کیا کسٹمر کو ایجوکیٹ کیا کہ جو ہمارا اسٹاف جس طرح جس سیکونس میں آرڈر کر رہا ہے جو اسٹیپس فالو کر رہا ہے اس کو آپ کریں اس سے انہوں نے فائدہ یہ ہوا کہ انہوں نے بجائے یہ کہ ڈیڈیکیٹڈ سٹاف رکھیں یہ ایک طرح سے ذمہ داری کسٹمر کے اوپر ڈال دی کہ آئیے آپ اس ویریبلٹی کو آپ خود ایک طرح سے کنٹرول کریں اس کا فائدہ یہ ہوا سب سے پہلے کہ کسٹمرس کو جسے آپ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے اس پروٹوکال کو اس سیکوینس کو اگر اس آڈر میں فالو کیا تو اس لیے ان کے لیے ایک سینس آف اچیومنٹ بھی ہے اینڈ دیر فیل گڈ فیکٹر ایز ویل کہ ہاں ہم نے کوئی چیز اچیو کی اور ساتھ ساتھ اپنے ان پٹ کی وجہ سے ان کو یہ ہوا کہ یہ چیز جو ہم نے اس کو تاصل کی ہے اس میں ہمارا بھی کانٹریبیوشن ہے ان چیزوں سے یہ چیز سامنے آئی کہ آپ کس طرح انکومپرومائز ریڈکشن بھی کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو چیز سامنے آتی ہے کہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم صرف ایک طرح سے انگل سے نہ دیکھیں کہ ہم نے صرف اس ویربلٹی کو ریڈیوز کرنا ہے یا اکوموڈیٹ کرنا ہے بلکہ ہم نے اس میڈل گراؤنڈ کو بھی فالو کرنا ہے اس کے بعد جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو ایک چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس سارے سناروں کے اندر کسٹمر کی جو ویربلٹی کا فیکٹر ہے وہ اہم ہو جاتا ہے اور جو ادارے ہیں جو بینک ہیں ان کو خاص طور پہ چاہیے بینک از اے سروس آرگنائزیشن وہ دیکھیں کہ کون کون سے ویریبلٹی فیکٹرز کہاں پر زیادہ امپیکٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ ویریبلٹی کے فیکٹرز کو انڈرسٹینڈ کریں اور اس کے لیے کسٹمر کی سیگمنٹیشن بنانے کی ضرورت ہے اور جیسے آپ دیکھیں گے کہ اس پرٹیکولر ایریا میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ کسٹمر کو بہیویئر کو ایک طرح سے انفلوئنس کرتے ہیں جبکہ مینوفیکچرنگ میں ظاہر ہے کسٹمر کا کوئی عمل دخل مینوفیکچرنگ پروسیس میں نہیں ہوتا لیکن سروس پروسیس میں اس ویریبلٹی فیکٹر کی وجہ سے جو کسٹمر نے انٹروڈیوس کیا ہے آپ کے پاس وہ جو ایک کہہ لیں کہ انڈیپینڈنس جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور اس کسٹمر کی انوالومنٹ کو آپ نے مینیج کرنا ہے ان ساری مثالوں سے ان سارے ایگزامپل سے جو ایک چیز سامنے آئی وہ یہی ہے کہ آپ نے ویریبلٹی فیکٹر کو کس طرح مینیج کرنا ہے آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کسٹمر کے آپریشنل بہیویئر کو آپ کس طرح مینیج کر سکتے ہیں کسٹمر کے آپریشنل بہیویئر کو مینیج کرنا جو ہے مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسٹمر کے ایک طرح سے بہیویئر کو انفلوئنس کرنا ہے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے بہیویئر کو آپ کس طرح ایک طرح سے مینیج کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ایک تھری اسٹیپ پروسیس ہے اس میں پہلا پروسیس یہ ہے کہ آپ پرابلم کو ڈائگنوز کریں کہ پرابلم ہے کیا کس پرٹیکولر ویریبلٹی فیکٹر کی وجہ سے پرابلم آ رہی ہے اور اس کو ڈائگنوز کرنا ضروری ہے اس لیے کہ اگر آپ نے کسٹمر کے بیہیویئر کو کسٹمر کے اس کو آپ نے مینیج کرنا ہے تو یہ ڈائگنوسز جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے اس کی ایکوریسی اس کو پن پوائنٹ کرنا اور یہ دیکھنا کہ اس میں کون سا ویریبلٹی فیکٹر جو پانچ ہم نے آپ کو بتائے کون سا اس میں کار فرما ہے کون سا اس کے اندر ایکٹیو ہے اس کے لیے ضروری ہے جب اس ڈائگنوس سٹیج پہ آپ ہوتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو کچھ کوشچنس کرنے پڑتے ہیں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا ویریبلٹی فیکٹر اس کسٹمر کو ایک طرح سے زیادہ امپیکٹ کر رہا ہے آیا وہ ارائیول کا ہے آیا وہ ریکویسٹ کا ہے یا کیپیبلٹی کے حوالے سے ہے آئیے ہم آپ کو اگین ایک کانکریٹ مثال دیتے ہیں ایک بینک کی امریکہ میں ایک بینک نے اس حوالے سے کوشش کی کہ وہ انہوں نے ڈائگنوز کرنے کے حوالے سے جو کہ ریزلٹس بعد میں آئے کہ انہوں نے صحیح طور پر ڈائگنوز نہیں کیا تھا انہوں نے اپنی برانچز میں کاؤنٹر کے اوپر ٹریفک کو کم کرنے کے لیے اے ٹی مشی... مشین اور جو وائس ریکارڈنگ مشینس اور دوسری جو ٹیکنالوجی تک... ہے ان کو انٹروڈیوس کیا اور ان کا یہ خیال تھا کہ کاؤنٹر پہ ٹیلر کے اوپر جو رش ہوتا ہے اس کو رڈیوس کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو کسٹمر کی جو ان کے نزدیک کیپبلٹی کی ایک طرح سے ویریبلٹی تھی کسٹمر کیپیبل نہیں تھے تو ہم ان کو چاہیے کہ آئیے ہم ان کو انٹروڈیوس کریں ٹیکنالوجی سے اور ٹیکنالوجی سے جب انٹروڈیوس ہوگی جو اس میں انویسٹمنٹ ہوگی تو دوسری طرف اس کی سیونگز اس طرح ہوگی کہ جو کاؤنٹر پہ رش کم ہو جائے گا اور ظاہر ہے یہ انویسٹمنٹ ان کی ریکوپ ہو جائے گی تو جب یہ دیکھا گیا کہ انہوں نے جو انٹروڈیوس کیے تھے یہ سارے اے ٹی ایم اور جو کسٹمر آتے تھے اس کے لیے انہوں نے ایک طرح سے گریٹرز کا کانسیپٹ ہے کہ برانچ کے دروازے پر برانچ کے ہال میں انہوں نے کوئی گریٹر اپوائنٹس امپوائنٹ, کیے جو کسٹمر جب آتے تھے تو ان سے کہتے تھے کہ جی اگر آپ نے ٹیلر کی ٹرانزیکشن کرنی ہے تو یہ آپ کو مشین موجود ہے اے ٹی ایم موجود ہے آئیے آپ اس کو یوز کریں اس طرح وہ اس کو اس طرف ڈائریکٹ کر دیتے تھے جب یہ دیکھا گیا اس کو اسٹڈی کیا تو دو مینے کے اندر انہوں نے دیکھا کہ ان کی جو ٹریفک تھی ٹیلرس کی وہ بہت زیادہ کم ہو گئی بلکہ انہوں نے جو کچھ اکاؤنٹ گین کیے تھے پچھلے دو مہینے کے اندر, وہ اکاؤنٹس جو تھے ایک طرح سے انہوں نے لوز کر دیے وہ اکاؤنٹس کمپیٹیٹرس کو چلے گئے تو اس پر ان کو ظاہر ہے بہت حیرت ہوئی کہ ہم نے یہ جو ایک ویریبلٹی فیکٹر کو کنٹرول کرنے کے لیے جو میجرز لیے تھے ہمیں اس میں کیوں ناکامی ہوئی ہمیں اس میں کیوں فائدہ نہیں ہوا تو اس کا جو انالسس کے بعد جو چیز سامنے آئی وہ یہ تھی کہ وہ کسٹمرز جو تھے وہ کیپیبلٹی لیک نہیں کرتے تھے ان کے اندر جو ایک طرح سے ویریبلٹی فیکٹر تھا وہ ایفرٹ کا تھا کسٹمر ایون اے ٹی ایم کو آپریٹ کرنے کا ایفرٹ نہیں کرنا چاہتے تھے تو اس کے لیے وہ اس ٹائم کو اسپینڈ کرنا ضروری سمجھتے تھے کہ وہ ٹیلر کے پاس جائیں کیوں میں کھڑے ہوں اور ٹیلر ان کا سارا کام کر کے دے جو کاؤنٹر کلرک ہے یا ٹیلر ہے تو یہ ایک طرح سے ایفرٹ ویربلٹی تھی جو انہوں نے ایک طرح سے یہاں یہ چیز ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ایفرٹ ویربلٹی ہوتی ہے اور ایک جو کیپیبلٹی ویربلٹی ہوتی ہے اس کے جو ایک طرح سے سائن جو ہوتے ہیں وہ آئیڈینٹیکل ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جب سٹیج سے آپ آگے آتے ہیں تو دوسرا جو سٹیج ہے وہ آپ کسٹمر کو ایک میچولی بینیفیشل رول جو ہے ایک طرح سے ڈیولپ اس کا کرنے کی ضرورت ہے کہ کسٹمر کو پتا چلے کہ یہ جو بینک اگر ہم مثال لے رہے ہیں تو ان کو سروس پرووائڈ کر رہا ہے اس میں اس کسٹمر کا اپنا رول کیا ہے اور اس رول میں اس کو کیا بینیفٹ ہے اس میں اس کو کیا فائدہ ہے اپنا اور ساتھ ساتھ ظاہر ادارے کا دیکھنا ہے یہاں اس چیز کی ضرورت بہت ہے کہ جب ہم کسٹمر کو ایک طرح سے پرسویٹ کرتے ہیں یا کسٹمر کو ایک طرح سے کنوینس کرتے ہیں کہ بہت سے ایکشنز بہت سے میجرس جو کہ بینک نے لینے تھے کسٹمر بینک بینک کسٹمر کو کہتا ہے کہ جی آپ یہ خود پرفارم کریں تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ کسٹمر کو اس کے لیے ایک انسینٹیو ہونا چاہیے ان ٹرمز آف مے بیٹر پرائسنگ یا کوئی اور چیز جو کہ اگر وہ یہ فنکشن خود کر رہا ہے یہ ٹاسک خود پرفارم کر رہا ہے تو اس کے لیے انسینٹو ہونا چاہیے کہ اگر وہ یہ کرے گا تو اس میں بیٹر آف ہوگا یا نہیں تو اس میں جو کسٹمر کا میچولی بینیفیشل رول ہے وہ اہم ہے اور اس کو ٹیک کرنے کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ نے پراپرلی اس کی پرابلم کو ڈائگنوز کر لیا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ پرٹیکولر کسٹمر جو ہے اس کی آپ نے اور جب ہم ویربلٹی کی بات کرتے ہیں اور اکوموڈیٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو آپ نے سیگمنٹیشن بنائی ہوئی کسٹمر کی اس سیگمنٹیشن میں یہ دیکھیں کہ مختلف سیگمنٹیشن کے کسٹمرز کی مختلف ایک طرح سے ویربلٹی انٹروڈیوس کی جاتی ہیں جب, جب ان چیزوں کو آپ سامنے رکھتے ہیں تو اس سیگمنٹیشن کی اہمیت کا زیادہ آئیڈیا ہو جاتا ہے اور پھر ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ سیگمنٹیشن پراپرلی ڈیفائنڈ ہونی چاہیے اور ود دیٹ سیگمنٹیشن سب سیگمنٹیشن ہونی چاہیے تاکہ کسٹمر کو یہ پتا چل سکے کہ اس کا جو ویربلٹی فیکٹر ہے تو اس سے بینک یہ ادارہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ اس نے کیا رول پرفارم کرنا ہے وہ کیا ہے اس کے بعد جو تیسرا اس میں اسٹیپ ہے جو کہ اتنا ہی اہم ہے کہ آپ نے ایسے انیشیٹوس کو ایک طرح سے ٹیسٹ کرنا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے جو سلوشن سامنے آئے ہیں وہ کس حد تک ویلڈ ہیں یا نہیں وہ کس حد تک اپلیکیبل یہاں یہ دیکھا گیا ہے جو اکثر غلطی کی جاتی ہے کہ جب آپ کسی چیز کو ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے جو آپ سرکمسٹانسز ڈیولپ کرتے ہیں جو ٹیسٹ کی انوارمنٹ ڈیولپ کرتے ہیں وہ ملتی جلتی ہونی چاہیے ریل لائف کے ساتھ اگر وہ ریل لائف کے ساتھ نہیں ہوگی تو اس کے اندر گیپ ہو جائے گا اس کی مثال اس طرح دی جا سکتی ہے کہ آپ نے ایکسپیرئنسڈ سٹاف پرووائڈ کر دیا ٹیسٹ انوائرمنٹ کے لیے آپ نے ان کو بہتر ریسورسز دے دیے بہتر انوائرمنٹ دے دی تو جبکہ یہ ریل اس سے مختلف ہوگا تو اس کے جو ریزلٹ سامنے آئیں گے ظاہر ہے وہ ویلڈ نہیں ہوں گے اور پھر یہ ہوگا کہ جب آپ کوئی پروگرام رول آؤٹ کریں گے تو اس میں پھر آپ کو پرابلمز آ سکتی ہیں اس میں آپ کو ہیک آ سکتی ہیں تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ جب اس کو آپ پائلٹ پروگرام کے ساتھ ٹیسٹ کریں تو اس کے جو سرکمسٹانسز ہیں آپ اس کو اس طرح رکھیں کہ وہ ریل سرکمسٹانسز کے ساتھ میچ کریں اس کے قریب ترین ہونے چاہیے اور یہاں پر بھی آپ کو پھر کچھ سوالات کرنے کی ضرورت ہے کچھ کویشچنس کر کے آپ اس پروسیس کو آگے بڑھا سکتے ہیں اس کو افیکٹو کر سکتے ہیں وہ کوشچنس کیا ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ یہ جو ٹیسٹ کر رہے ہیں اس میں آپ کو لرننگ ہو رہی ہے یا نہیں یا یہ اس ٹیسٹ کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ نے ایک کانسیپٹ ڈیولپ کر لیا ہے اور اس کانسیپٹ کو آپ صرف بہتر طور پہ پروو کرنا چاہتے ہیں تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس آپ مائنڈ سیٹ سے نکلیں اور اس کے اندر جو لوگ انچارج ہیں جو مینیجر ہیں ان کو یہ انسینٹو اگر آپ نے دیا ہے کہ بھائی اس پروجیکٹ کی اس پائلٹ پروجیکٹ کی سکسیس کے اوپر آپ کی ایک طرح سے وہ ڈپینڈ کرتی ہے تو پھر اس کا مقصد ختم ہو جائے گا اور مینیجر کی کوشش یہ ہوگی کہ اس پرٹیکولر پروجیکٹ کو ایک طرح سے بہتر پروف کرے تو اس مائنڈ سیٹ سے بھی نکلنے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر اس پائلٹ ٹیسٹ پروگرام کے بعد کسٹمر کے بہیویئر میں کوئی تبدیلی آتی ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ تبدیلی ایکسٹرنل فیکٹر کی وجہ سے آئی ہے یا اس ٹیسٹ کی وجہ سے آئی ہے تو اس, دفر, اس چیز کو ڈیفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر آپ اس کو ڈیفرنشیٹ نہیں کریں گے تو پھر آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ اس کے اندر آپ نے کیا چیز لرن کی ہے کیا چیز گین کی ہے آپ کو کیا انسائٹ کسٹمر کے لیے ڈیولپ کی ہے اور جب ہم اس ٹسٹ پیلٹ کو جو پروجیکٹ کو مکمل کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ یہ جو سارا پروسیس ہے ویریبلٹی کو مینیج کرنے کا اس کو اکوموڈیٹ کرنے کا یہ سامنے آتا ہے اس میں جب ہم نے جیسا کہ آپ سے شروع میں ذکر کیا تھا کہ ویریبلٹی فیکٹر کو مینیج کرنا ضروری ہے آپ سروس انڈسٹری میں اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے آپ جسے آپ کہتے ہیں نا کہ اس کو عام الفاظ میں اس سے جان نہیں چھڑا سکتے اگر ہم پاکستان میں اب دوبارہ اس کی اپلیکیشن لے کے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے بینکس ان کا جو ایک طرح سے اگر ہم کنزیومر بینکنگ کی بات کرتے ہیں جس میں انڈیویجل کسٹمر سے ڈیلنگ ہوتی ہے وہ کس حد تک ان ویریبلٹی فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہیں یہاں یہ چیز اس اہمیت کی حامل ہے کہ کسٹمر مختلف ڈیلیوری چینلز استعمال کر رہا ہے اس کے اندر برانچز بھی ہیں اس کے اندر اے ٹی ایم بھی ہیں اس کے اندر کال سینٹرز بھی ہیں اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ دوسرے جو انٹرنیٹ بینکنگ بھی ہے فون بینکنگ بھی ہے موبائل بینکنگ بھی ہے تو جب ان سارے ڈلیوری کو ہم مد نظر رکھتے ہیں تو ضرورت اس چیز کی پیش آتی ہے کہ اس کے اندر جو ویریبلٹی فیکٹرز ہیں ہم اس کو کس طرح کاؤنفار کر رہے ہیں کس طرح اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اس کو کس طرح مینیج کر رہے ہیں اگر ہم کال سنٹر کی مثال لیں تو اس میں دیکھا گیا ہے کہ بعض وقت آپ کال سینٹر میں کال کریں کہ اگر آپ کسٹمر ہیں بینک کے کارڈ ہولڈر ہیں آپ کال سینٹر کو ایک طرح سے کال کر رہے ہیں تو اس کے اندر اکثر آپ کو لائنیں انگیج ملتی ہیں یا اکثر جو اٹینڈ کرنے والے آپ کے آفیسرز ہیں جس کو وہ کسٹمر ریلیشن شپ آفیسرس کہتے ہیں وہ بیزی ہوتے ہیں اور آپ کو بھی میسج ملتا ہے تو یہاں پر یہ ارائیول کا کانسیپٹ ہے جس کو وہ کرنے کی ضرورت ہے تو یہاں یہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے یہاں یہ اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کسٹمر جو یہ ایفرٹس کر سکتے ہیں کہ وہ کال سنٹر کے بجائے اے ٹی ایم آ کے استعمال کریں اگر اے ٹی ایم میں ان کو ایک طرح سے برانچ آ کے ٹیلر سے جو ڈیل کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اے ٹی ایم کی طرف آ جائیں ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اس میں ان کی ایفرٹ بلٹی کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے تو جب ہم ان سب چیزوں کے سامنے رکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سبجیکٹو پریفرنس کی بھی بات کی سبجیکٹو پریفرنس کا کانسیپٹ یہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے کسٹمر چاہے وہ کنزیومر کے ہوں کمرشل کے ہوں کارپوریٹ کے ہوں کہ ان کی پریفرنس کیا ہیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ جب ہم سروس کے معیار کی بات کرتے ہیں تو یہ ہم اب سب جانتے ہیں کہ سروس بینکنگ جو سروس ہے بینکنگ ہیز بیکم اے کموڈی بزنس کموڈٹی بزنس میں آپ نے اپنے آپ کو کس طرح ڈفرینشیٹ کرنا ہے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ سرویس لیول جو ہے سرویس کوالٹی ہے وہ آپ کو بتائے اس لیے کہ جب آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مارکیٹ میں آپ کا شیئر بڑھنا چاہیے آپ کے جو پروفٹیبلٹی کے ٹارگٹس ہیں وہ اچیو ہونے چاہیے اور آپ کا ایک طرح سے کسٹمر بیس بڑھنی چاہیے تو اس آپ نے کانسیپٹ کو کموڈیٹی کو ایک طرح ہے اور آپ نے اپنی سروس کے معیار کو ڈیفرینشیٹ کرنا ہے تاکہ کسٹمر کے لیے یہ ایک ہو کیونکہ دیکھیں ایک مثال کے طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ بینکوں میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو ہر قسم کی جو سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں وہ سارے بینک پرووائڈ کرتے ہیں تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ کس چیز میں ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں تو جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو یہاں جو چیز سامنے آتی ہے وہ کسٹمر ایکسپیرئنس کی کسٹمر سیٹسفیکشن کی کسٹمر لائلٹی کی اور یہ وہ ٹاپکس ہیں جب انشاءاللہ ہم آگے چل کے اگلے لیکچرز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور ہم واضح کرنے کی کوشش کریں گے ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان ایریاز میں بینکس کے لیے کس طرح کیا اپروچ ہونی چاہیے اور کس طرح انہوں نے اس میں اپنی اسٹریٹجیز ڈیولپ کرنی چاہیے ٹل سچ ٹائم اللہ حافظ